Allah اللہ قیام الہ الہ الہ میں پڑھے گے اٹھارہویں پارے کا خلاصہ سماعت فرمائیں پارہ سورہ مومنون سے شروع ہو رہا ہے جس میں بالکل ابتدا کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جس شخص کے اندر سات صفتیں ہوں وہ جنت کا وارث ہے وہ سات صفتیں کون کون سی ہیں قد افلحلون اللہوین فی صلاتهم خاشعون هم عن اللغو علی الرزون هم الودینظک فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى براء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأحدهم راعون والذين هم على صلباتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرسون الفردوس هم في أخالدون یہ سات صفتیں الگ ترتیب یوں ہیں ایمان نماز بلکہ نماز کے اندر خوشو ہو لغ سے اعراض ہو زکات کا ادا کرنے والا ہو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہو امانتوں کا ادا کرنے والا ہو اسی طریقے سے عہد کا پاس کرنے والا ہو اور نمازوں کے اوپر محافظت کرنے والا ہو. یہ سات ہیں جن لوگوں کے اندر ہیں ان کے بارے میں ایک خوشخبری دی گئی کہ الاقم الوارسون الدین الفردوس یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت میں جنت کے وارث ہوں گے اور در حقیقت انہی لوگوں کو جنت کی وراثت سے جائے گی شروع میں ایک لفظ آیا ہے افلحہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جن کے اندر یہ ساخت ہے کامیابی کسے کہتے ہیں ہمارے یہاں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ کوئی لڑکا ڈاکٹری پڑھ رہا تھا ڈاکٹر ہو گیا کامیاب ہو گیا کوئی انجینئرنگ پڑھ رہا تھا انجینئر بن گیا کامیاب ہو گیا کوئی لڑکا کسی شعبے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اسے کوئی عہدہ یا کوئی بڑا منصب مل گیا وہ کامیاب ہو گیا لیکن یہاں کامیابی کا ایک معیار بتایا جا رہا ہے پہلے یہ بتایا گیا کہ کامیابی کسے کہتے ہیں وہ سمجھو کامیابی کا مطلب ہے جسے عربی میں فلاح کہا جاتا ہے کہ ہر مراد حاصل ہو اور ہر تکلیف اس سے دور ہو اگر اس کی تمام تمنائیں تمام آرزوئیں تمام خواہشیں پوری ہو گئیں اور ہر تکلیف اس سے دور رہی تو سمجھو اسے فلاح مل گئی ذرا بتائیے کیا ایسا دنیا میں ممکن ہے کہ انسان کی تمام تمنا پوری ہو جائیں یہاں تو عالم یہ ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے بہت نکلے میرے ہر لیکن پھر بھی کم نکلے آدمی کی ایک آرزو پوری نہیں ہوتی کہ دوسری آرزو سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے آدمی کی ایک تمنا پوری نہیں ہوتی کہ دوسری تمنا سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے اور جہاں تک تکلیفوں کا معاملہ ہے ابھی ایک تکلیف سے وہ نکلا نہیں کہ دوسری تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اس سے پتا یہ چلا کہ دنیا میں آدمی کو حقیقی کامیابی نہیں ملنے والی ہے کہ اس کی ہر مراد پوری ہو جائے ہر تمنا پوری ہو جائے اس کی ہر خواہش کی تکمیل ہو جائے اور تمام تکلیفیں اس سے دور ہو جائیں دنیا میں ممکن نہیں ہے یہ صرف جنت ہی میں ممکن ہے گویا کہ جنت ہی مقام تکمیل تمنا مکان تسکین آرزو ہے وہیں جا کر کے انسان کی ساری خواہشوں کی تکمیل ہوگی وہیں ساری تمنا بار آئیں گی ثابت یہ ہوا کہ کامیاب وہ ہے جو جنت کا وارث بنا دیا جائے اور جنت کے وارث کون بنائے جائیں گے جن کے اندر یہ سات سفتیں ہوں اولین صفت ایمان آدمی کتنے ہی اچھے امال کرے لیکن اس کے پاس ایمان نہ ہو اس کا کوئی بھی عمل اند اللہ مقبول نہیں ہے تو پہلے ایمان ضروری ہے دوسرے نمبر پہ ولین اوم پی سولا خواہش نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز کے اندر ایک خاص صفت ہوگی ایک خاص صفت ہونی چاہیے خوشو خوشو کسے کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت بال قسط بل ارادہ دل کے اندر دنیا کا خیال نہ لائے اگر بلا ارادہ دنیا کا کوئی خیال دل کے اندر آ گیا اس پر تو انسان کو قابو نہیں ہے لیکن بالکشت اور بال ارادہ نماز کی حالت میں دنیا کا خیال دل کے اندر نہ لائے اور نماز میں اس کے آزا و جوارح کوئی فیلے ابس نہ کریں مثلا نیت باندھے ہوئے نیت چھوڑ کر کے سر کھجا رہا ہے ایک ہاتھ چھوڑ دیا پھر ٹوپی سیدھی کر رہا ہے یا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو آزا و جوارح ابس کام سے بچے رہیں اور آدمی نماز کی حالت میں بالکش اور بل ارادہ دنیا کا خیال دل میں نہ لائے اگر یہ بات ہے اس کی نماز میں تو سمجھو اس کی نماز میں خوشیو ہے تیسری صفت و الدین لگو مور جہاں کوئی لگو چیز دکھتی ہے اسے اس منہ پھیر لیتے ہیں راضمانے منہ پھیر لینا یہ لغو کیا چیز ہے لغو کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کھیل ہر وہ تماشا جس سے نہ تو دنیا کا کوئی فائدہ ہو جائز فائدہ اور نہ تو اس میں آخرت کا کوئی فائدہ ہو تو ہر وہ چیز جس سے دنیا کا کوئی جائز فائدہ نہ ہو اور آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو تو ہر وہ تماشا ہر وہ چیز ہر وہ کھیل لغو کے دائرے میں آتا ہے اگر یہ صفت موجود ہے تو سمجھو وہ جنت کا وارث ہے چوتھے ولودین فاعلون زکات برابر ادا کرنے والے ہوں چار سفتیں ہوئی هم لفروجہم حافظون اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں جب تک شادی نہ ہوئی ہو عورت اپنی عصمت اور اپنے عفت کا تحفظ کرے اور لڑکے کی جب تک شادی نہ ہوئی ہو وہ بھی پاک دامن رہے شادی ہو گئی ہو تو بیوی بی کے علاوہ کہیں نہ جائے والذین حافظون یہ ہے شرمگاؤں کی حفاظت چھٹی صفت امانت دی جائے تو امانت ادا کر دے کوئی وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے اور ساتویں صفت و لوین اعلی صلاح وات اور نمازوں کی محافظت کرنے والا ہو نمازوں کی محافظت کا مطلب یہ ہے کہ انہیں صحیح وقت پر ادا کرے اور نمازوں کو ادا کرتے وقت نماز کے تمام شرائط و آداب کا لحاظ رکھے یعنی نماز میں جتنے ارکان ہیں جتنی حرکتیں ہیں وہ حرکتیں اور وہ آداب وہ ارکان سب سنت کے مطابق ادے ہونا چاہیے سب سمجھو وہ اپنی نمازوں پر محافظت کر رہا ہے کامیابی کے لیے یہ سات سفتیں ضروری ہیں اور یہ سات سفتیں جس کے اندر آ گئیں وہ جنت کا وائس بنا دیا گیا اس کے بعد انسان کی پیدائش کے ساتھ مدارش بیان کیے جا رہے ہیں پہلا درجہ کیا ہے ولقل انسان من من ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے کبھی کہتا ہے میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے کبھی کہتا ہے مٹی کے خلاصے سے اصل میں مختلف ذہنوں کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن حکیم جب انسان کی تخلیق کو بیان کرتا ہے تو ان کا خیال لگتا ہے جیسے وہ یہ کہہ دے کہ میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے تو ایک سائنٹسٹ یہ دیکھے گا کہ مٹی کے اندر تو اتنے کیمیابی اجزا ہیں اتنے اجزا تو انسانی جسم میں نہیں ہیں تو قرآن حکیم کا یہ کہنا کہ میں نے انسان کو مٹی سے بنایا کیسے صحیح ہو سکتا ہے اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مٹی کے اندر جتنے کیمیابی اجزا ہیں وہ انسان کے بدن میں نہیں ہے انسان کے جسم میں نہیں ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا ہے یعنی انسان کو بنانے کے لیے مٹی کے اندر موجود جتنے کیمیابی اجزا کی ضرورت پڑی ہم نے لے لیے تاکہ کسی سائنٹسٹ کو اس پر اعتراض نہ ہو تو پہلا مرحلہ ہے مٹی کا اس کے بعد سما لایا گیا سما خلق نطفتہ پھر ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا سما تاراخی کے لیے آتا ہے یعنی کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوتا ہے ذرا غور فرمائیے کہ انسان غذا کہاں سے حاصل کرتا ہے زمین سے اب غذا جو زمین میں پائی گئی زمین سے اگی انسان نے اس کو استعمال کیا استعمال کرنے کے بعد وہ ڈائجسٹ ہوئی ڈائجسٹ ہونے کے بعد خون بنا کئی سلسلے ہیں کئی مرحلے ہیں اس کے بعد نطفہ بنتا ہے اس وجہ سے سما تراکی کے لیے لایا گیا کہ گرا کے استعمال کے ایک عرصے کے بعد نطفہ بنتا ہے یہ دوسرا مرحلہ ہوا لطفہ کا پھر یہ نطفہ علاقہ میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ رحم کی دیوار سے بالکل جونک کی طرح لٹکا رہتا ہے الاکا کا مطلب ہوتا ہے لٹکا رہنا معلق رہنا اور الاقا کا ایک مطلب ہوتا ہے جوک عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک ہی لفظ کے اندر دو باتیں بتا دی گئیں کہ اس کی شکل بالکل لیچ جیسی ہوتی ہے لیچ میں جونک جوک جسے عربی میں الاکا کہتے ہیں اور این لام کاف کا یہ بھی مفہوم ہوتا ہے لٹکا ہوا یہ رحم کی دیوار سے لٹکا ہوا ہے بالکل جوک کی شکل کا ہوتا ہے لطفا جب علقے میں تبدیل ہوتا ہے تو جوک کی شکل کا ہوتا ہے اور رحم کی دیوار سے چپکا ہوا ہوتا ہے لٹکا ہوا ہوتا ہے تیسرا مرحلہ مزغہ یہ علقہ یہ جوک یہ مزغہ میں تبدیل ہو جاتا ہے عربی میں کہتے ہیں مزغ دانتوں سے چبانے کو دیکھو بچہ اگر چونگم کو چبا رہا ہو تو ذرا جب منہ سے باہر نکالے تو دیکھو کہ اس پر دانتوں کے نشانات ہوتے ہیں ایسے ہی تیسرے مرحلے کے اندر انسان جب مزغا کی صورت میں آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس پر دانتوں کے نشانات ہوں اللہ اکبر یہ آیت کریمہ خود بتا رہی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم آپ تو امید تھے اللہ کے بتانے سے آپ کو معلوم ہوا کہ انسانی تخلیق کے یہ یہ مرحلے ہیں اور انہیں مرحلوں کے اندر یہ یہ صورتیں بنتی ہیں تو یہ جو مزغہ ہے اسے ہم ہڈی بنا دیتے ہیں یہ چوتھا مرحلہ ہے پہلا مرحلہ ہے تین مٹی دوسرا مرحلہ ہے نطفہ تیسرا مرحلہ ہے علقہ چوتھا مرحلہ ہے مزغہ اور اگلا مرحلہ ہے کہ اس لوتھڑے کو ہم ہڈی بنا دیتے ہیں اور ساتواں مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالا اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے انسانی تخلیق کے سات مرحلے ہیں اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ تم انسان بنتے ہو دنیا میں آتے ہو زندگی گزارتے ہو بعد تون لمیتون نکم یوم القیامت کی تماسون اس کے بعد تمہیں موت آ جائے گی پھر قیامت کے دن ہی اٹھائے جاؤ گے بتایا گیا کہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے دنیا میں تم لوگوں نے زندگی گزاری زندگی گزارنے کے بعد تمہیں موت آ جائے گی اور جب موت آ جائے گی تو قیامت ہی کے دن تم اٹھائے جاؤ گے اس سے تردید ہوئی اس عقیدے کی اس خیال کی کہ ہر جمعرات کے دن روحیں برزق سے دنیا میں آتی ہیں یہ عقیدہ ہے اور پھر وہ فاتحے کروائے جاتے ہیں کچھ نیازیں کروائی جاتی ہیں ایسال ثواب کے لیے کچھ اعمال کیے جاتے ہیں یہ سب درست نہیں ہے اس لیے کہ یہ سارے اعمال اس عقیدے کے اوپر مبنی ہے کہ جمعرات کے دن روحیں آتی ہیں ایتے کریم اب کہہ رہی ہے کہ مرنے کے بعد آدمی قیامت کے دن ہی جائے گا دنیا میں مرنے کے بعد آدمی دوبارہ واپس نہیں آتا اس کے بعد یہ فرمایا گیا ولق خلک نہ فو کا ہم نے تمہارے اوپر سات راستے پیدا کیے ہیں سات راستے بنائے یہ سات راستے کیا ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ سات آسمان ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ سیون لیئرس ہوں جو فضا میں ہیں سات ٹہیں جن کو زونس کہا جاتا ہے زونس وغیرہ سات زونس ہوں یہ مراد ہوں یا ہو سکتا ہے کہ یہ سات راستے وہ ہوں جن راستوں سے روحیں اوپر جاتی ہیں اور یہ سات راستے وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ انہی سات راستوں سے فرشتے زمین میں آتے ہیں اور انہی راستوں سے جاتے ہیں تو سات اوصاف جن لوگوں کے اندر ہوں وہ جنت کے وارث پھر اس کے بعد سات تخلیق کے مدارج بیان کیے گئے پھر یہ بتایا گیا کہ تمہارے اوپر سات راستے ہیں سات راستوں سے سیون لیئرز یا سات راستے جن سے فرشتے آتے اور جاتے ہیں اب ظاہر ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی ضروریات جسمانیہ کا انتظام کرنا ضروری ہے اس کی جسمانی ضرورت کا انتظام اس طرح اللہ تبارک کو تعالیٰ نے کیا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین سے غلے اگائے غلوں میں خاص طور سے اللہ تبارک کو تعالیٰ نے یہاں چند پھلوں کا ذکر فرمایا ہے پھل پھلوں میں خصوصی طور پر کھجور انگور عربی میں جسے نخل کہا جاتا ہے جسے ہم کھجور کہتے ہیں اور جسے ہم انگور کہتے ہیں اسے عربی میں اینب کہا جاتا ہے جس کی جمع آناب آتی ہے پھر دودھ کا تذکرہ کیا گیا وہی نلکوں پھر انا ملائی بروقت جانوروں میں تمہارے لیے عبرت ہے یعنی یہ تمہاری جسمانی غذائیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد تمہارے جسم کو باقی رکھنے کے لیے یہ ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں چلو جسمانی ضروریات کا انتظام ہو گیا اب انسان کی روحانی ضروریات کا بھی انتظام ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا والا قدر صحان علاقہ بھی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہم نے صرف تمہاری ضروریات جسمانیہ ہی کا انتظام نہیں کیا ہے بلکہ تمہاری روحانی ضرورتوں کا بھی انتظام کر دیا ہے ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے جنت کا راستہ بتانے کے لیے صحیح اور غلط کیا ہے وہ بتانے کے لیے ہم نے تمہاری طرف رسولوں کا ایک لمبا سلسلہ قائم فرمایا رسول اپنے اپنے وقت پر تمہارے درمیان آتے رہے ساتھ ساتھ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائیں تو جہاں ہم نے تمہارے جسم کی ضروریات کا خیال رکھا وہاں ہی ہم نے تمہاری روح کی ضروریات کا بھی خیال رکھا اور پھر جب نو علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا تو اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی بنانے کا ذکر فرمایا پھر تمام لوگوں کے ڈوبنے کا ذکر فرمایا وہاں ایک آیت کریمہ ہے الظَّالِمِينَ کی جب آپ کشتی میں سوار ہوں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حمد بیان کیجیے ہم جب سواری پر بیٹھے تو ہمیں کیا پڑھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا تعلیم فرمائی ہے کہ جب ہم سواری پر بیٹھیں تو ہمیں یہ پڑھنا ہے کیا تین مرتبہ اللہ اکبر بولیں اب جیسے آپ کو سائیکل پر بیٹھنا ہے آپ کو موٹر سائیکل پر بیٹھنا ہے کار میں بیٹھنا ہے بس میں بیٹھنا ہے کسی بھی سواری پر آپ کو بیٹھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہمیں ایک دو تعلیم فرمائی ہے تین مرتبہ اللہ اکبر بولیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اس کے بعد پڑھیے سبحان اللہ آپ بیٹھے بادہ اللہ تبارک و تعالی نے باس بادل بہت پر ایک بڑی پیاری دلیل ذکر فرمائی ہے فرمایا وہ شرون وہی ذات ہے جس نے تم کو یعنی انسانوں کو زمین میں بو دیا ہے اور تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے غور کرنے کا مقام ہے کہ انسان بیج جب کھیت میں ڈالتا ہے اور بیج ڈالنے کے بعد کھیتی پک جاتی ہے تو کیا کھیتی کو کھیت ہی میں چھوڑ دیتا ہے نہیں بلکہ کھیتی کے پکنے کے بعد کھیتی کو کاٹ کر کے اپنے گھر پر لے جاتا ہے کھیت میں نہیں چھوڑتا ایسے یہ زمین کھیت ہے اور میں نے اے انسانوں اس زمین میں تمہیں بو دیا ہے اب ہم تم کو یہی نہیں چھوڑ دیں گے اس لیے کہ کاشتکار جب کوئی چیز کھیت کے اندر بوتا ہے تو وہی نہیں چھوڑ دیتا پکنے کے بعد کاٹ کر اپنے گھر لے جاتا ہے ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہیں موت دے کر کے اپنے گھر لے جائیں گے کتنی چہری دلیل ہے نفسیاتی دلیل بھی کہہ سکتے ہیں مشاہداتی دلیل بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسان کھیت میں فصل کو نہیں چھوڑتا کاٹ کر اپنے گھر لے جاتا ہے ایسے ہی یہ زمین ہے میں نے اس زمین میں تم کو بو دیا ہے ایک وقت متعین کے بعد کاٹ کر ہم لے جائیں گے اور کہاں لے جائیں گے دوسرے آلم میں لے جائیں گے جیسے کاشتکار جو ہوتا ہے کھیت سے کاٹ کر کے اپنے گھر لے جاتے دوسرے آلم میں لے جاتا ہے ایسے ہی ہم یہاں سے تمہیں اپنے پاس جمع کریں گے وہی لے ہی تو شروع اس کے بعد نیک لوگوں کی چار سفتیں بیان کی گئی ہیں ان الدین خشیت اور بھی اپنے رب کے خوف سے وہ کاپتے رہتے ہیں پہلی صفت تو یہ دوسری صفت ولدین احمد اور اب بھینون اپنے رب کی آئے پر ایمان رکھتے ہیں دو ولدینکون اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے ولین یوں نہ ماں آ تو وہ قلوب اور اللہ جو انہیں دیتا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن ڈرتے ہوئے کہ کہیں ہم جو خرچ کر رہے ہیں اس کے اندر ریا نہ ہو نمود نہ ہو نمائش نہ ہو اور اللہ ہمارے اس خیر خیرات کو خیر خیرات کو پسند نہ کرے قبول نہ کرے یہ چار سفتیں ان کے بیان کی گئیں اچھے لوگوں کی اس کے بعد بتایا گیا کہ کچھ لوگ بالکل اس کے اپوزٹ عمل کرتے ہیں مندو ندال کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے بالکل اپوزٹ عمل کرتے ہیں مثلاً کھیل سے دلچسپی ہے نمازوں کا کوئی خیال نہیں ہے رات بھر فلمیں دیکھنا ان کی عادت ہے فلمیں دیکھ کر کے سو جاتے ہیں فجر کی نماز نہیں پڑتے تاجو تو درکنار اچھے لوگ کیا کرتے ہیں رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں تاجد کی نماز پڑھتے ہیں صبح فجر کی نماز ادا کرتے ہیں یہ تو رات بھر فلمیں دیکھتے رہتے ہیں کلبوں میں بیٹھے رہتے ہیں کیرم کھیلتے رہتے ہیں پروگرامز وغیرہ دیکھنے میں مشغول رہتے ہیں اسی طریقے سے کبھی میچ ہونے لگے تو اس میچ میں نمازوں تک کو بھول جاتے ہیں روزے تک کا خیال نہیں رکھتے آمال صالح کا خیال نہیں رکھتے تو ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کو کھیل سے دلچسپی ہے نمازوں سے نہیں رات بھر فلمیں دیکھیں گے صبح کی نماز نہیں پڑیں گے تعجر کنار اسی طریقے سے انہیں دلچسپی ہے دیگر آستانوں سے مسجدوں سے ان کو نفرت ہے مسجدوں میں نہیں آتے بلکہ ان کا دل درگاہوں میں لٹکا رہتا ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مسجد میں مانگنے سے کچھ نہیں ملتا ملتا ہے تو ان درگاہوں کے وسیلے سے مسجد کو چھوڑ کر کے ان کا دل درگاہوں اور آسانوں میں لٹکا رہتا ہے اسی طریقے سے ان کے اندر ایک اور بات پائی جاتی ہے یہ دیگر جگہوں پر بے بےتحاشا خرچ کرتے ہیں اسراف کرتے ہیں تبزیر کرتے ہیں لیکن جب حقوق العباد ادا کرنے کی باری آتی ہے تو وہاں دس روپئے ان کی جیب سے نہیں نکلتا ہے بہن غریب ہے بھائی پریشہ حال ہے کوئی رشتے دار مفلس ہے اس کی مفلسی کا اس کی گریبی کا اس کی کمزوری کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا بلکہ یہ اسراف اور تبزیر میں غلط جگہوں پر روپیہ پھینکتا رہتا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیے یہ روزوں کا کو کوئی خیال نہیں رکھتے نمازوں کا کو کوئی خیال نہیں رکھتے نیکی ان کے ہاں کیا ہے شربتوں کی شبیر لگانا محرم میں غیر اللہ کے نام نظروں و نیاز کرنا یہ اعمال ہیں ان کے فرمایا گیا یہ امال مشرکوں کے ہیں یہ امال میرے اچھے بندوں کے نہیں ہیں اس کے بعد یہ فرمایا گیا یا ایسول کلو منت وہ سوالیہ رسولوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے میرے تمام رسولوں بات دن میں رکھ لو تو یہ بات پاک روزی کھاؤ وملو سوالے ہاں اور نیک عمل کرو دیکھئے یہاں پاک روزی کا تسکرا پہلے ہے اور بعد میں عمل سوالے کا تسکرا ہے یا کوئی آدمی اگر پاک روزی استعمال نہیں کرتا تو اس کا کوئی بھی عمل سوالے نہیں ہوتا کوئی بھی عمل اس وقت تک ان مقبول نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی ہلال رسک استعمال نہ کرے دیکھیے پہلے کلو مینت طیبات پاک روزی کھاؤ وہ عمل اس والے ہا اور نیک عمل کرو یعنی اگر کوئی آدمی پاک روزی نہیں کھاتا تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اس کے روزے قبول نہیں ہوتے اس کو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی عبادتوں کی قبولیت کے لیے امال کے سوال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پاک غذا استعمال کرے اور یہ خطاب رسولوں کے واسطے سے ہمیں دیا گیا اس کے بعد حضرت مریم اور حضرت عیسا علیہ السلام کے بارے میں ایک بات کہی گئی وہ <تصفيق> حضرت عیسی علیہ السلام بچپن ہی سے گہوارے ہی سے بات کرتے تھے حکومت کے بڑے لوگوں کو اس بچے سے بڑا خطرہ لاحق ہو گیا یہودیوں کو کہ ہو سکتا ہے یہ بچہ نبی بنایا جائے پھر ہمارے اوپر کچھ قوانین فرض کیے جائیں اس کو ختم کر دو حضرت مریم علیہ السلام کو کچھ اس تعلق سے ڈاؤٹ ہوا کچھ شک ہوا حضرت عیسی علیہ السلام کو لے کر کے مقام رملہ چلی گئی اللہ تبارک کو تعالی نے اس جگہ رملا کے لیے لفظ رب استعمال فرمائے ایک اونچی جگہ وہاں بارہ سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہی ہیں اور اللہ تعالی نے اس جگہ کی دو صفتیں بیان فرمائی قراری و قرار والی جگہ اور چشمے کی جگہ یعنی وہاں پانی بھی افراد اور جائے قرار یعنی وہاں کھانے کی تمام چیزیں مہیا تھی اگر کھانے کی تمام چیزیں مہیا نہ ہوں کسی جگہ کو کسی جگہ پر تو اسے جائے قرار کہیں کہا ہی نہیں جا سکتا تو ایک تو وہ ذاتا کھانے پینے کی تمام چیزیں موجود تھیں وہاں اور دوسرے مئین وہاں چشمہ بھی تھا پانی پینے کی بھی کوئی تکلیف نہیں تھی پانی کی بھی تکلیف نہیں کھانے کی بھی تکلیف نہیں جگہ اللہ تبارک کو تا نے بنایا بتایا ایک بلندیلا ربوا جسے کہتے وہاں پر وہ رہتی تھی اور تقریباً بارہ سال تک اپنے اس بچے کو لے کر کے رہی یہودیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت عیسائی علیہ السلام مقتول ہو گئے یہودیوں کا عقیدہ ہے. اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلوب ہو گئے انہیں سولی دے دی گئی لیکن مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہ تو آپ کو قتل کیا گیا نہ آپ مقتول ہوئے نہ مصلوب ہوئے بلکہ اللہ تبارک کو تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا اور چوتھے آسمان پر ہیں یہ عقید قرآن سے بھی ثابت ہے احادی سے متواترا بھی سابت ہے اور اسی طرح سے بھی ثابت ہے مگر مرزا پلام محمد قادیانی نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر نہیں اٹھائے گئے بلکہ وہ کشمیر کے ایک مقام سری نگر کے محلہ خانیار کے اندر تھے وہیں پر ان کی موت ہوئی اور ایک قبر جس کو یوز آصف کی قبر کے نام سے جانا جاتا ہے وہ در حقیقت حضرت سے عیسیٰ علیہ السلام ہی کی قبر ہے اور اسی کو وہ کہتا ہے کہ یہی وہ مقام ہے جس کو قرآن میں ربوا کہا گیا ہے سوال یہ ہے کہ اگر یہ وہی مقام ہے تو وہاں حضرت عیسی علیہ السلام کی قبر کے ساتھ ساتھ ایک اور قبر ہونی چاہیے حضرت مریم کی لی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جالم نہ مرما وہ ام آئی نہ ہم نے دونوں کو وہاں ٹھہرایا ماں اور بیٹے دونوں کو تو وہاں کم سے کم دو قبریں ہونی چاہیے ایک ہی قبر وہاں موجود ہے یہ دوسری قبر کہاں گئی بیٹے کی قبر موجود ہے ماں کی قبر کہاں ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ جس بے بنیاد اور جھوٹے الہام کے تحت اس نے یہ بات کہی ہے وہ الحام اس طرح سے بے بنیاد ہے وہ بات اس طرح سے بے بنیاد ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وحدانیت کی ایک بڑی پیاری دلیل دی ہے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے بیٹا نہیں بنایا اپنا عیسائیوں کی تردید میں بیٹا نہیں ہے اس کا کوئی بیٹے کا سارا تو کمزور لوگ لیتے میں تو کبھی ہوں اور اپنی توحید کی دلیل آگے یوں دی کہ وما کا نا ماہوم انہ اور اس کے علاوہ کوئی الہ بھی نہیں ہے کوئی اس کے علاوہ معبود بھی نہیں کیوں اگر ایسا ہوتا تو دوسرا کوئی معبود ہوتا تو اشتہار بتایا گیا کہ اگر دوسرا کوئی معبود ہوتا تو یہ ہوتا عید الضحاب کلو الم بیما خلق تو معبود ہونے کی بنا پر کچھ لوگوں کو وہ پیدا کرتا اور دوسرا معبود کچھ لوگوں کو پیدا کرتا اس لیے کچھ مخلوقات ایک معبود کے ساتھ ہو جاتی اور کچھ مخلوقات دوسرے معبود کے ساتھ ہو جاتی اور پھر ایک معبود اپنے مخلوقات کو لے کر کے دوسرے معبود کے مخلوقات کے اوپر دھاوا بول دیتا اور اس طرح دونوں معبود آپس میں لڑتے رہتے اور اس لڑائی کے اندر اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات کا نظام اپنی جگہ قائم ہے جو اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ اس کائنات کا صرف ایک ہی معبود ہے اپنی وحدانیت پر بہت ہی پیاری دلیل دی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد یہ تعلیم دی گئی کہ ہمیشہ ہم آزاد سے اللہ کی پناہ چاہ کرو وہ قرت ادب ہم آزاد شیاتی ہم کی سے بولتے معلوم ہے ہمز حمز کہتے ہیں شیطان کے چوک کو شیطان اسے چوک مارتا ہے خیال میں چوک مارتا ہے دل میں چوک مارتا ہے ہمز کا ایک مطلب ہوتا پیچھے سے آواز دیتا ہے آدمی مڑ کر کے دیکھے کیا ہے تو شیتان کے ہمز سے بچو اسی طرح کان میں پھونکتا ہے تو اس کے نفق سے بچو کبھی زور سے پھوکتا ہے اور کبھی دھیرے سے پھونکتا ہے تو نفق سے بھی بچو اس کے اور نفس سے بھی بچو اور ساتھ ساتھ اس کے چوک سے بھی بچو یہ چوک کیسے مارتا ہے معلوم ہے آپ نے کسی آدمی کو کچھ دینا چاہا تو اب وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کا یہ خرچ کرنا ضائع ہو جائے اس کے دل میں بات ڈال دیتا ہے اور انسان ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے جس سے ریا اور نمود اچوج میں آتا ہے اور اس کا اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرنا بالکل ضائع ہو جاتا ہے ایسے ہی دو آدمیوں سے جھگڑا ہو گیا وقت آپ کچھ نہیں بولے اب آ کر کے چوک مارتا ہے آپ کے دماغ کو ارے تو خاموش رہ گیا تجھے تو قوت حاصل تھی طاقت حاصل تھی تجھے تو بدلہ لینا تھا انتقام لینا تھا اس طرح اسے انتقام کے اوپر ابھارتا ہے بدلے کے اوپر ابھارتا ہے اللہ فرماتا ہے جب اس طریقے سے شیطان چوک مارنے لگے تو اللہ سے اس کے حمزے کی حمزات کی پناہ چاہ لیا کرو وہ کر روپے آؤ کے اور جانتے ہیں نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ سور فاتحہ سے پہلے ہی سور فاتحہ سے پہلے ہی سنا کے بعد اور سور فاتحہ سے پہلے اس کے اس چوک سے اس کی سے اللہ کی پناہ چاہ لیا کرو نماز کیسے پڑھی جاتی ہے سب سے پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر کے آپ نے سینے پر نیت باندھی ہاتھ باندھے اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے ہاتھ باندنے کے بعد پہلے تقبیر تحریمہ پھر آپ نے ہاتھ باندھی ہے اب اگلا مرحلہ سنہ پڑھئی ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بات بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقف فول عبید من الدرس اللہم مقصر خطایا بالمائی و سلج والبرد ہو گیا اگلا مرحلہ اب اگلا مرحلہ سنہ کے بعد اوزب اللہ علی الشیطان الرجیم من حمز ہی ونف صحیح بسم اللہ الرحمن الحمد الحمدللہ رب العالمین یہ ہے طریقہ نماز پڑھنے کا جی ثنا کے درمیان اور سور فاتحہ کے درمیان آپ اللہ تبارک کو تعالیٰ کی پناہ چاہ لیا کریں شیطان کے حمز سے نفق سے اور نفس سے یہ طریقہ ہے نماز پڑھنے کا یہ یاد کر لیجیے اگر اس کے علاوہ آپ کچھ پڑھتے ہیں تو صحیح نہیں ہے وہ بہت سارے لوگوں کی پوری زندگی گزر جاتی ہے صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں پہلے کیا پڑھنا چاہیے اس کے بعد کیا پڑھنا چاہیے پھر سور فاتحہ کیسے پڑھنی چاہیے دیکھیے میں نے بتا دیا ہے اس کو یاد کر لیجئے تو زیادہ نہیں ہے تھوڑا سا ہے اس کو اچھی طریقے سے حفظ کر لیں وہ قرب او زبے کے میں نماز اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ کچھ لوگ دنیا میں اس طرح زندگی گزارتے ہیں بس اپنے بدن کی آرائش کرتے رہتے ہیں باڈی بناتے رہتے ہیں اور چہرے کی تزئین کرتے رہتے ہیں سوارتے رہتے ہیں تھوڑی سی جھری آ جائیں تو پلاسٹک سرجری کرا لیتے ہیں تاکہ اپنے چہرے کے حسن کے ذریعے دنیا کے لوگوں کو فکنے میں مبتلا کریں در حقیقت یہ کام زیادہ تر ہیرو اور ہیروئنیں کرتی ہیں اور اپنے اس حسن سے عوام کو لبھانا مقصود ہوتا ہے اللہ فرما رہا ہے یہ حسن اس کا کیا حال ہوگا جہنم میں آنے کے بعد یہی یہ بتائے دیتا ہوں اللہ فرماتا ہے تل فہو اجو ہوجو النار منار محم فی یہ جس کی تزئین اور آرائش کر کے عوام کو لبھاتے رہتے اس چہرے کا حال کیا ہوگا معلوم ہے ہو وجہ مانے چہرہ جمع اجو تل فہو النار ہو منار محم آگ جو ہے اسی چہرے کو بار بار آ کر کے جھلسائے گی یعنی دا فائر ول برن دا فیسز دا فائر ول اسکوچ دا فیسز دا فائر ول اسمیئر دا فیس آ کر کے چہرے کو جھلسائے گی اسی چہرے کے ذریعے تو عوام کو گمرہی میں مطلع کرتا تھا بار بار آگ آ کر کے چہرے کو جھلسائے گی اور جس چہرے کی خوبصورتی کے بنا پر وہ امام کا دل موہ لیتے تھے اللہ فرما رہا ہے وہم وہ کالے ہون. یہ چہرہ جانتے کیسا ہو جائے گا ڈسفیگرڈ ہو جائے گا فیگر کا دھیان رکھتے ہیں نا ڈسفیگرڈ ہو جائے گا کالے کا اینتر جمع انگریزی کے اندر ڈسفیگرڈ ہوتا ہے قرآن کے جو انگریزی تراجم کیے گئے ہیں نا اس آیت کریمہ میں ترجمہ جب آپ دیکھیں گے تو یہی لفظ آپ کو ملے گا ڈسفرڈ دا فائر ول برن فیسز دا فائر ول اسکو دا فیسز اور وہ لوگ وہاں پر ڈسفرڈ ہوں گے یعنی آپ فگر بنا رہے وہاں ڈسفیگرڈ ہو جائے گا تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے اس کے بعد سور مومنون کا اختتام اس ایپ کے اوپر ہوتا ہے وہ قربی فرور رحمان تخراہن اور آپ یہ دعا کرتے رہیے کہ اللہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے اوپر رحم فرما گویا دو باتیں فرمائی گی بخش دے بخش دینے کا مطلب کیا ہم لوگ مغفرت کا ترجمہ کیا کرتے ہیں بخش دینا حالانکہ مغفرت کا ترجمہ ہوتا ہے چھپا دینا آدمی سے گناہ ہو گیا اے اللہ گنا کو چھپا دے کیوں اس لیے کہ قیامت کے دن یہ گناہ سب کے سامنے آ گیا تو آدمی نظر نہیں اٹھا سکے گا اور آخرت کی رسوائی یہ بڑی خطرناک رسوائی ہے دنیا کی رسوائی تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے یہاں تو چند آدمی جان لیں گے نا اس برائی کو وہاں تو اولین اور آخری سب جان لے گئے ارے ان ان گناہوں کے اندر یہ آدمی مبتلا تو, تو اے اللہ قیامت میں مجھے رسوا مت کرنا میرے گناہوں کو چھپا لینا غفارا کا مطلب چھپا لینا اسی وجہ سے عربی میں مغفر آتا ہے مغفر خود کو بولتے خود وہ جو ٹوپ ہوتا تھا لوہے کا ہیلمیٹ جس کو بولتے جسے سر محفوظ رہتا ہے وہ سر کو چھپا لیتا ہے اے اللہ میرے گناہوں کو اس طرح چھپا لینا جیسے مگفر خود سر کو چھپا لیتا ہے جیسے ہیلمیٹ سر کو چھپا لیتا ہے تاکہ آخرت کے اندر میری رسوائی نہ ہو اور اس کے بعد فرمایا گیا میرے اوپر رحم فرما یہ مغفرت کیا ہے اور رحمت کیا ہے ایک منزل سلبی ایک منزل ایجا ہے مغفرت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے گناوں کو چھپا لیا اور رحمت کا مطلب یہ ہوا کہ اب اللہ اسے آمال صالحہ کی توفیق دے گا آدمی امال صالحہ کے میدان میں آگے نکل جائے گا تو اللہ سے مغفرت کی بھی دعا مانگو اور رحمت کی بھی دعا مانگو اس کے بعد سورہ نور شروع ہو رہی ہے پہلی آیا ہے سورت انہ و دیکھو پورے قرآن میں کسی بھی سورت کے بارے میں ایسا نہیں کہا گیا ہے کہ یہ ایسی سورت ہے کہ ہم نے اس کو فرض کر دیا ہے کسی اور سورت کے بارے میں نہیں ہے یہ سورہ نور کی خصوصیت ہے فرمایا گیا سورت انہ و فرض یہ سورت جو ہم نے نازل کی ہے ہم نے فرض کر دیے تمہارے اوپر کیا مطلب یعنی اس سورہ کریمہ کو تمام کے تمام مسلمان غور سے پڑھیں مرد بھی اور عورتیں بھی اور خاص طور سے اس میں عورتوں کے تعلق سے احکامات دیے گئے ہیں میرا خیال ہے کہ ہر مسلمان لڑکی کو ہر مسلمان عورت کو جوان یا بوڑھی سب کو چاہیے کہ برابر اس سورہ کریما کی تلاوت کرتے رہیں ترجمے کے ساتھ سمجھ کر کے اس سورہ کریمہ کو پڑھیں سورا کو فرض کیا گیا ہے یہ سورہ کریمہ ہم نے فرض کر دی ہے فرضیت کا کیا مطلب ہے یعنی اس کے اندر جتنے حدود اور احکام بیان کیے گئے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی سوسائٹی میں نافذ کریں ان احکام کے اندر خود کار بند رہیں ہر گھر ان تمام اصولوں کا پابند ہو جو اصول اس سورہ کریمہ میں بیان کیے جا رہے ہیں ان احکام کی پابندی کریں جو احکام اس سورہ کریمہ کے اندر بیان کیے گئے وہ ضابطے ہمیشہ پیش نظر رہے جواب کریمہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں پہلے یہ فرمایا گیا کہ زانی اور زانیا ایسے ہیں کہ ایک زانی کا نکاح ایک جانیا ہی سے ہو سکتا ہے ایک مرد زنا ہے فورنیکیٹر ہے ایک عورت بھی زانیا ہے اب کیا کیا جائے دونوں کی شادی کرا دی ہے یعنی زنا اتنا برا عمل ہے کہ کسی عفت ماب لڑکی سے اس لڑکے کی شادی نہیں کرنی چاہیے اتنا بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالی نے اس گناہ کو شرک کے ساتھ ذکر فرمایا شرک میں اور زنا میں بڑی حد تک مشاوات ہے اس لیے کہ بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے اگر دوسری کی جنسی خواہش کو پوری کرتی ہے تو سمجھو یہ اپنے شوہر کی وفادار نہیں رہی ایسے ہی مشرک ہوتا ہے کہ دیکھو شوہر اپنی بیوی کی تمام ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ غیر کے در پہ چلی جاتی ہے ایسے ہی مشرک کو دیکھو کہ اللہ ہی سب کچھ اسے عطا کرتا ہے لیکن وہ سجدہ کرنے کے لیے غیر کے در پہ چلا جاتا ہے تو زینا میں اور شرک میں بڑی حد تک مشاورت ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک نے زینا اور شرک کو دونوں کو اس کریمہ میں جمع کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بے شادی شدہ ایک لڑکے نے ایک بے شادی شدہ لڑکی سے زنا کیا دونوں کو پر حج جاری کی گئی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو نکاح کر دیا یہ مسالہ ہے اس تعلق سے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ زانی کو اگر وہ شادی شدہ ہے تو سنسار کر دیا جائے اور نہیں تو سو کوڑے لگائے جائے اور اگر وہ کسی محسنہ عورت کے اوپر پاک دامن عورت کے اوپر توہمت لگاتا ہے اور وہ لڑکی ویسی نہیں ہے وہ عورت ویسی نہیں ہے تو حد حدقزف لگایا جائے اسی کوڑے اسی کوڑے لگائے جائے اسات کریمہ بلکہ سوریہ کریمہ کے تعلق سے ایک خاص بات ذہن میں رکھ لیں کہ پہلی آیت سے لے کر کے چھبیس آیت تک یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مسلم معاشرے کے اندر برائی پھیل گئی ہو تو اس کا تدارک کیسے کیا جائے پہلی آیت سے لے کر چھبیس آیت تک چھبیسویں آیت تک یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلم سوسائٹی کے اندر اگر برائیاں پھیل گئی ہو تو اس کا تدارک کیسے کیا جائے اور پھر ستائیسویں آیت سے ایسے احکام دیے گئے ہیں کہ اگر ان احکام کو پیش نظر رکھا جائے تو مسلم سوسائٹی کے اندر برائیاں پیدا ہی نہیں ہوں گی یہ دیکھیے ذانی شادی شدہ تو سنگسار کر دیا جائے بے شادی شدہ ہے تو سو کوڑے لگائے جائیں اگر کسی بے قصور اور پاک دامن لڑکی کے اوپر کوئی تہمت لگاتے ہو تو اسی کوڑے لگا جائیں حد کزف کے اسی طریقے سے کوئی اپنی بیوی کو پر تہمت لگاتا ہے یہ زانیہ ہے تو لیان کا حکم ہے لیان کرایا جائے اور درمیان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کے لیے دس آیتیں نازل ہوئیں یہ عبداللہ ابن اوبئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس ہو رہے تھے اس جنگ کے لشکر میں یہ بھی تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی حاجت سے چلی گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ وہ محمل میں موجود ہے قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا جب واپس آئی تو دیکھا کہ قابلہ جا چکا ہے وہاں بیٹھ گئی ایک صحابی تھے صفان ابن محکل سولم ہی انہوں نے دیکھا ارے انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم یہی رہ گئی انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اونٹ بٹھانے کے بعد انہیں محمل میں سوار کرایا اور اگلے پڑاؤ کے اوپر لے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ اللہ کے رسول تو چھوٹ گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے محمل میں نہیں تھی اس سے یہ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے نہیں تو اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے کیسے آ جاتے وہ بھی محبوب بیوی کو چھوڑ کر کے اور بات میں اسی کو بعد میں بات کا بتنگڑ بنا لیا گیا اس کو منافقین کی طرف سے جنا الزام لگایا گیا ان کے اوپر اور اللہ تبارک و تالانے دس آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے برت میں نازل فرمائی اس کے بعد یہ فرمایا گیا اندین تو فلین لکھم آداب اللہ عالم جو لوگ فحش پھیلاتے ہیں مسلم معاشرے کے اندر وہ یہ جان لیں کہ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب ہے آج دیکھیے کس طرح پہاشی پھیلائی جا رہی ہے اخبارات نکلتے ہیں اس پر بھی اولیا تصویریں ہوتی ہیں مخرب اخلاق لٹریچر شائع کیے جاتے ہیں ننگی فلمیں ریلیز کی جاتی ہیں آرٹ کے نام پہ کلچر کے نام پہ موسیقی کے نام پہ ٹی وی کیبل کے ذریعے تفریحی پروگراموں کے نام پہ یہ فحاشی اور یہ عرونی پھیلائی جا رہی ہے قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایسے لوگ اگر توبہ نہیں کر لیں گے اور اپنی حرکت سے باز نہیں آ جائیں گے تو انہیں عبرت کا نمونہ بنا دیا جائے گا ان کے لیے دنیا میں بھی اداب علیم ہے اور آخرت میں بھی اداب علیم ہے اس کے بعد تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر یہ اصول یہ ضوابط پیشے نظر رکھو تو مسلم معاشرے کے اندر مسلم سوسائٹی کے اندر برائی پھیلے ہی نہ کیسے پہلے کیا تھا ایک عرب جب دوسرے دوسرے عرب یہاں جاتا تھا دوست یہاں جاتا تھا تو سوال خیر مسال خیر گڈ مارننگ یا اسی طریقے سے گڈ ایوننگ کہتا ہوا ڈائریکٹ گھر میں گھسا چلا جاتا تھا اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ اس سے دوسرے آدمی کی پرائیویسی متاثر ہوتی ہے حکم لگا دیا تلو بویر ایسروں کو گھر میں جاؤ تو ڈائریکٹ گھس مت جاؤ داخل مت ہو جاؤ یہاں تک کہ اگر کسی کے دروازے پر گئے ہو اور کھڑکی کھلی ہوئی تو کھڑکی میں سے مت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک آدمی آیا تھا اور خجرے کے دروازے کے پاس کھڑا ہو کر کے کھڑکی سے دیکھ رہا تھا نبی کریم صلیم نے فرمایا اگر میں دیکھ لیتا تو اس کی آنکھیں پھوڑ دیتا بعض لوگ ہوتے ہیں جب کسی کے یہاں جاتے ہیں تو دروازے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑکی میں سے کچھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں منع کیا گیا ہے اس سے انسان کی جہاں آپ گئے ہیں اس کی پرائیویسی متاثر ہوتی ہے پہلے آپ جب پہنچے قرآن حکیم تعلیم دے رہا ہے پہلے سلام کیجئے نوک کیجئے دروازہ سلام کیجئے السلام علیکم جواب نہ آئے پھر کیجئے السلام علیکم پھر جواب نہ آ جائے تیسری مرتبہ السلام علیکم تیسری مرتبہ السلام علیکم کہنے کے بعد اگر جواب نہ آئے تو آپ چلے جائیے ابو داؤد میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بن عبادہ ہاں بن عبادہ بڑے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دروازے پر پہنچ کر کے کہا علیکم آواز نہیں آئی آپ نے پھر علیکم آواز نہیں آئی آپ نے تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم آواز نہیں آئی تو آپ پیٹ پھیر کر کے جانے لگے سادب نے ابادا نے بھاگ سے دروازہ کھولا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لب کیا اللہ کے کی حصول میں سن رہا تھا آپ کی آواز میں یہ چاہتا تھا کہ آپ میرے لیے السلام علیکم السلام علیکم بار بار میرے لیے دعا کرتے رہے اللہ کرسم میں آپ کی آواز سن رہا تھا اب آپ جانے لگے تو میں باہر نکلا میں آپ کی آواز سن رہا تھا اسے اس پتا چلا کہ جب کسی کے دروازے پر جائیں تو السلام علیکم کہیں صاحب خانہ سلام کا جواب دے اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو آپ واپس چلے آئیں اندر سے آواز آئے کون بولے میں؟, میں, میں کیا حدیث میں آئے آدمی اپنا نام بتائے اپنا تعارف کرائے میں, میں کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اس کا طریقہ بتایا کہ کسی گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا کیا جائے تاکہ جب کسی کے گھر جاؤ تو یہ بولو السلام علیکم ایت کھلو عمر السلام علیکم کیا عمر داخل ہو سکتا ہے پہلے اسلام علیکم بولو اس کے بعد یہ بولو میرا نام عمر ہے میرا فلاں نام ہے کیا میں اندر آ ہوں نام بتانے کے بعد میں میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے اپنا نام بتائیے اپنا تعارف کرائیے ایک دیہاتی آیا کہنے لگا لیجو کیا میں گھس جاؤں کیا گھس جاؤں بولتا ہے آ آ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو استعان کا طریقہ معلوم نہیں ہے کہ کسی کے گھر جاؤ تو اجازت کیسے لی جاتی اس کو اسلامی آداب سکھاؤ اس کو اسلامی آداب معلوم نہیں علی جی بولتے کیا میں گھس جاؤں <laughs> <laughs> <laughs> تو اگر اس بات کا لحاظ رکھا جائے جب کسی کے گھر جائیں آپ تو پردے کا پورا خیال رکھیں تو بے حیائی پر بڑی حد تک کٹ گل لگ جائے گی اچھا اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کل ہی گلزو منا اس کو مومن مردوں کو کہیے جو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں دیکھئے بے حیائی پر ایک اور رکاوٹ لگ گئی اسی طرح وہ کلل موم میں آتی ہے افزوزہ عورتوں کو بھی بولی ہے کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے آدمی جب چلے تو نیچے دیکھتے ہوئے چلے کسی نے کہا نہیں ہے نیچے دیکھ کر چلے تو جان کا خطرہ اوپر دیکھ کر چلے تو ایمان کا خطرہ اب کیا کرے نیچے دیکھ کر چلے تو جان کا خطرہ اب نیچے دیکھتے جا رہے ہیں آگے سے موٹر سائیکل والے نے آپ کو ٹھونک دیا تو کیا ہوگا اچھا اوپر دیکھ کر چلے تو ایمان کا خطرہ ہے کیسی کیسی صورتیں نگاہوں کے سامنے آتی ہیں تو یہاں نیچے دیکھ کر چلنے کے لیے کہا گیا ہے نہیں چلتے رہیے آپ کوئی عورت نظر آئی ایک نظر پڑ گئی معاف ہے اب اسے گھورتے مت بیٹھو یہ حکم ہے گھورتے مت بیٹھو یہی حک مردوں کو بھی ہے اور یہی حکم عورتوں کو بھی ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ ان نگاہیں نیچی کر کے چلتے رہو عورت پر نظر پڑے دوسری نظر مت ڈالیے شہادت کی نظر سے اس کو مت دیکھیے یہ حکم ہے مردوں کو بھی دیا گیا اور عورتوں کو بھی دیا گیا دیکھیے یہ تیسری پابندی لگ گئی بے حیائی کی اشاد کے اوپر اس کے بعد مسئلہ بتایا جا رہا ہے ایک ہے ستر ہے حجاب ستر کے احکام الگ ہیں حجاب باپ سے بھی چھپائیں گے ماں سے بھی چھپائیں گے بہنوں سے بھی چھپائیں گے اسے کہتے ہیں ستر اور حجاب کسے کہتے ہیں حجاب کہتے ہیں جو غیر محرم سے بھی چھپایا جائے مثلا چہرہ ماں باپ کے سامنے کھول سکتے ہیں ہاتھ ماں باپ کے سامنے کھول سکتے ہیں پیر ماں باپ کے سامنے کھول سکتے ہیں بال ماں باپ کے سامنے کھول سکتے ہیں یہ ہے ستر جو محرم کے سامنے کھولنا جائز ہے اور حجاب جاب کا مطلب یہ ہے کہ یہ چہرہ بھی غیر محرم نہ دیکھنے پائے یہ چہرہ بھی غیر محرم نہ دیکھنے پائے تو ستر کے حکام الگ ہیں یہ محرم کے لیے محرم سے ستر چھپانا ضروری ہے اور حجاب یہ غیر محرم کے لیے اس کے بعد ایک اور پابندی لگائی گی وان چہل آیامام جن کی شادیاں نہیں ان کی شادیاں کرا دو جو لڑکے نوجوان ہو گئے ہیں جوان ہو گئے ان کی شادیاں فوراً کراؤ اچھی لڑکیاں ڈھونڈ کر کے وان چہل آیامام جن کی شادیاں نہیں ان کی شادیاں کرا دو ایک اور پابندی لگ گئی بے ہے ہی کے شادی کے اوپر اچھا یہ فرمایا گیا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کہے گا کہ شادی کر لوں تو غریب ہو جاؤں گا نہیں وہی اکنو پکارا یوگ نہیں مل رہا غریب ہوں اس وجہ سے شادی نہیں کر سکتا ابھی اللہ فرما رہا ہے غریب ہو تو اللہ شادی کی برکت کی وجہ سے تمہیں غنی کر دے گا دیکھو شادی کرے آدمی تو غنی ہو جائے گا مالدار ہو جائے گا بولتا اللہ تبار تعالیٰ پھر ایک اور کب گن لگائے گی ولاد تک رہی ہوں پتیات کمر البے گو کہوں کے اوپر جہاں اس پر فروشی کے اڈے ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی ولاد تک رہی ہوں پتیات کمار البے اپنی لوڈیوں کو حرام کاری کے اوپر مجبور مت کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ فاہشہ کی جو اجرت ہے وہ حرام ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے اعمال اور ان کے کفر کی مثال دیے ایک ان کے اعمال کی اور ان کے کفر کی کی مثال کیا ہے وہ لبینا کپروکیتی جدوش یعنی کافر بھی اچھے امال کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں لوگوں کے کام آتے ہیں اچھے امال کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ فرما رہا ہے چونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے نا توحید نہیں ہے نا ان کے سارے امال جو نیک ہیں بظاہر ان کا حال کیا ہے بقیتی چٹیل میدان کے اندر سراب کی طرح لائک اے مرج ڈیزرٹ میں کسی جنگل کے اندر کسی سہارا کے اندر میرج کی طرح شراب کی طرح شراب جانو کسے کہتے ہیں سرابا کا مطلب ہوتا ہے چلنا یعنی آدمی ایسا سمجھے کہ ریت پانی کی طرح بہ رہی ہے دور سے آدمی کو ریت ایسی نظر آئے جیسے پانی بہ رہا ہو لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں کچھ نہیں ہے دور سے جو جگہ ایسی معلوم ہو رہی تھی کہ وہاں پانی ہے جب اللہ تبارک نے کتنی شاندار مثال دی ہے کہ یہاں آدمی جو ابھی ایمان کے شرف سے ور نہیں ہوا کافی رہے ہو, وہ اچھے امال کرتا ہے اچھے امال کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم کو اس کا پھل ملے گا لیکن ایسے عملوں کی مثال شراب کسی ہے جسے پیاسا پانی سمجھ لیتا ہے وہاں جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ملتا ایسے ہی انہوں نے اپنے آمال نیک سے سمجھا اس کا بدلہ ملے گا نہیں جب قیامت کی دن اللہ کے حضور آئیں گے تو ان کے امال بالکل بے وزن ہوں گے جیسے ایک تو آدمی دوڑتے دوڑتے جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پانی نہیں ہے تو ایک تو شرمندہ ہوتا ہے کہ مخا مخا ایک بیکار چیز کے پیچھے بھاگتا رہا یہ تو پانی نہیں ہے تو ایک تو شرمندہ ہوتا ہے اور دوسرے اس کی پیاس بڑھ جاتی ہے اس لیے کہ دوڑ رہا ہے نا پیاس بڑھ جاتی ہے ایسے ہی ایک تو جب وہ دیکھیں گے کہ ہم نے جو اچھے امال کیے تھے وہ تو اللہ کی نگاہ میں بے وزن ہے تو بہت شرمندہ ہوں گے اور دوسرے ان کی حسرت میں اضافہ ہوگا کاش ہم ایمان کے ساتھ یہ کام کیے ہوتے ہیں۔ یہ تو ان کے عملوں کی مثال ہے اور ان کے کفر کی مثال کیا ہے, اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے ایک, ہو ایک وسیع اور بہت گہرا سمندر ہو اب دیکھو خالی ہے اس سمندر کا کہ اس کے اوپر موجیں سمندر سمندر کے اوپر موجیں اور ایک تو ہوا موجوں کی تاریخی سمندر کی تاریخی اس کی تہ ہیں نا ایک طے کے بعد دوسری طے دوسری طے کے بعد تیسری طے جتنی تہوں کے نیچے آپ چلتے چلے جائیں گے تاریخی بڑھتی جائے گی برابر تو ایک تو سمندر کی تہ ہیں اور ایک تہ کے بعد دوسری تہ میں جائیں گے تو تاریخی بڑھتی چلی جائے گی تو ایک تو سمندر کی تاریخیاں ہیں اور دوسرے سمندر کے اوپر موجوں کی تاریخیاں ہیں موجوں کے اوپر بدلیاں ہیں بدلوں کی تاریخیاں ہیں اللہ اکبر کتنی تاریخیاں ہو گئی ایسے ہی ان کے کفر کی مثال ہے یہ زندگی بھر دنیا بھر کی تاریخوں میں مبتلا رہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ غم منا رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں زندگی بھر یہ لوگ ادیاڑیوں میں گھومتے رہتے ہیں ایک تاریخ کے بعد دوسری تاریخ کی دوسری تاریخ کے بعد تیسری تاریخ کی تیسری تاریخ کے بعد چوتھی تاریخ یہ کفر جو ہے اتنی تاریخیوں میں ان کو گھیرے رہتا ہے کہ انہیں ہدایت کی کوئی کرن نظر نہیں آتی کی ہدایت کیرن کی کو دیکھ کر کے وہ ہدایت تک پہنچ جائے مبتلا رہتے جیسے کوئی آدمی اگر وہاں اپنا ہاتھ نکالے قرآن ہے, ایدھا ایدھا آدمی کا ہاتھ اس کے کتنا قریب ہوتا ہے لیکن جب نکالے تو آدمی کو اپنا ہاتھ دکھائی نہیں دیتا ایسے ہی ان کے کفر نے ان کو مختلف قسم کی تاریخیوں میں گھیر رکھا ہے یہ ہدایت کی کوئی کرن نہیں دیکھ سکتے اور اپنا بھلا برا نہیں سوچ سکتے آخرت کے تعلق سے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ بوڑھی عورتیں ہو جائیں تو ان کے لیے پردہ ضروری نہیں ہے لوگوں کے سامنے آ سکتی ہیں بوڑی عورتیں ایک دم ہو جائیں تو ان کے لیے پردہ نہیں ہے لیکن اگر وہ پردہ کریں تو بہت اچھا ہے اللہ فرماتا ہے اس کے بعد ایک قاعدہ بتایا گیا کہ پہلے زمانے کے اندر کچھ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھانا اچھا نہیں سمجھتے تھے وہ الگ لے کر کے پلیٹ بیٹھا ہوگ پلیٹ لے کر کے بیٹھا وہ الگ پلیٹ لے کر کے بیٹھا ہوا, ہوا, ہوا یعنی ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور کچھ قبیلے ایسے تھے پہلے زمانے میں کہ وہ اگر کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کر کے نہ کھائے تو کئی فاقے ہو جاتے تھے وہ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے یعنی کوئی افراد میں مبتلا تھا کوئی تفریح میں کوئی ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کے ساتھ اگر کوئی نہیں کھانا کھاتا تھا تو فاقے گزر جائے اکیلے کھانا نہیں کھاتا تھا ایسا اللہ تبارک و نے ارشاد فرمایا ساتھ میں بیٹھ کر کے کھالو تب بھی اچھا ہے الگ الگ کھالو تب بھی اچھا ہے اور بعد لوگ اپنے دوست یہاں جاتے تھے اگر دوست نے دعوت نہیں دی ہوتی تو لاکھ کہتا تھا کھانا کھالو لو بھائی کھانے کا ٹائم ہے کھانا نہیں کھاتا تھا فرمایا گیا نہیں دوست کا صدیق کا لفظ ہے اگر دوست یہاں چلے جاؤ اگرچہ اس نے تمہیں دعوت نہیں دی ہے کھانے کا ٹائم ہے تو کھالو اس میں کوئی آر کی بات نہیں ننگ کی بات نہیں اس کے بعد یہ حکم دیا گیا ولا تجارو دوار رسوری کدو آئے با بھی میرے رسول کو اس طرح نہ پکارو جیسا کہ تم دوسرے لوگوں کو پکارتے اے فلاں یا زید یا محمد کہہ کر کے نہیں پکارنا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ لوگ جو یا اللہ کے ساتھ یا محمد کے ٹوغرے بنا کر کے گھروں میں لٹکائے رہتے یا مسجدوں کے اندر یہ بالکل صحیح نہیں ہے یا اللہ تو کہہ سکتے لیکن محمد صلی اللہ علام کے ساتھ یا نہیں لگا سکتے اس آیت کریمہ میں اس کو ممنوع کرار دیا گیا کہ میرے نبی کو اس طرح تم دوسروں کو او زید او فلاں ایسے پکارو دوسرے لوگوں کو جس طرح اس طرح میرے نبی کو مت پکارو اس کے بعد یہ فرمایا گیا کریمہ بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا اور اللہ نے فرمایا دنیا ہم نے اس طرح بنا فقط در تقدیرا دیکھو ہم نے زمین کو کیسا بنایا ہے غور کرو تو ہم تک پہنچنے کے لیے زمین ہی کافی ہے کیا ہم نے زمین کو ایک دم نرم نہیں بنایا ہے کہ چلو تو پیر دھس جائیں اتنا سخت بھی نہیں بنایا ہے کہ تم کھودنے لگو کھیتی کرنے لگو تو کھود ہی نہ جا سکے اور اسی طریقے سے زمین کے اندر جاؤ تو جیسے اوپر پانی ہے ایسے پانی کی نہریں ہیں نیچے تبھی ہی تو جب بور ڈالتے ہیں تو جہاں تک وہ پانی نہیں ملتا بور ڈالتے چلے جاتے ہیں جب وہ چشمے مل جاتے ہیں نیچے نالیاں مل جاتی ہیں نہریں مل جاتی ہیں اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو پانی مل گیا اس کا مطلب یہ ہے جس طرح اوپر پانی ہے ایسا اللہ تبارک و تعالی نے نیچے بھی پانی رکھ رکھا ہے کس طریقے سے ہماری جسمانی ضروریات کا اللہ نے انتظام فرمایا ساتھ میں روحانی ضروریات کا انتظام فرمایا اس کے بعد ارشاد یہ فرمایا گا فقط کر زبو کمبا قیامت کے دن وہ سہارے جو تم نے یہاں بنا رکھے ہیں یہ مزومہ سہارے تمہاری تربیت کریں گے تمہیں جھٹلائیں گے وہ کہیں گے میں نے کہا کہا تھا تم میری پوجا کرو میں نے کہا کہا تھا میری قبر پختہ بناؤ میں نے کہا کہا تھا کہ جس کے اوپر چادر چڑھاؤ میں نے کہا کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے مجھ سے مانگو کس نے کہا تھا سب تردید کرنے لگیں گے پھر ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی یہ جو دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کے نئے نئے سہارے بنائے ہوئے ہیں جب یہ لوگ ان کی تردید کریں گے ان کا کیا حال ہوگا فقط کا لبو کمباتا جو تم کہہ رہے ہو نا قیامت کے دن اس کی ترجیح کر دیں گے وہ لوگ ہم نے کچھ نہیں کہتے ان سے کہیں ان سے ہم نے یہ نہیں کہتا یہ کیجئے وہ کیجئے یہ خود کرتے رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اس کے بعد جنت کے دو اوصاف بیان کیے گئے بڑے پیارے اوصاف ہیں فرمایا گیا ما شاہ خالدین جنت کے اندر جو چاہیں گے سب ملے گا وہ ماں خالدین اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے لو پیا ما شاہ خالدین دو سفتیں ایک صفت تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو کچھ چاہیں گے ملے گا کیسے کیسے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جنت میں جنتیوں کی بات چلے گی جنت میں جنتیوں کی بات چلے گی اور دنیا میں دنیا میں کس کی بات چلنی چاہیے اللہ کی بات اشارہ اس بات کی طرف ہے دنیا میں تم اللہ کی بات چلا لو جنت میں ہم تمہاری بات چلا لیں گے نا اچھی بات کہی گئی دنیا میں تم میری بات چلا لو جنت میں ہم تمہاری بات چلا لیں گے یہاں جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو قیامت میں جنت میں آنے کے بعد جو تم کہو گے وہ ہم کریں گے یہاں اپنی خواہش کو میرے احکام کے تابع کر دو تو ہم وہاں اپنے آرڈرز کو تم تابے کر دیں گے یہ ہے اور دوسری صفت خالدین یہاں سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے یہ کھٹکا تو دنیا میں لگا رہتا ہے پتہ نہیں کون سی بیماری آ جائے اگلے لمحے زندگی کا بھروسہ نہیں یہ کھٹکا تو دنیا کے اندر لگا رہتا ہے ہماری جنت میں آنے کے بعد یہ کھٹکا نہیں رہے گا ہمیشہ تمہاری زندگی رہے گی تمہاری جوانی رہے گی اور سارے کے سارے جنتی جانتے ہو کیسے رہیں گے امرت رہیں گے داڑی واڑی نہیں رہے گی ان کی کیا قد رہے گا خوبصورت رہیں گے سب کے سب اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مومنوں کو جنت الفر دو فرمائے یہ رہا اٹھارہویں پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھی تو فرمائے بخردوان دعوانا الحمدللہ رب المین